محمد ابن رسلی اللہ رسول الکریم بارہ محرط کرتے دین پانچ شعبے ہیں دین پانچ شعبے عقائد عبادت عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرت جب تک پانچوں کے پانچوں شعبوں میں آدمی کی صلاح نہ ہو تو اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہوتا کثرت نفل عبادت سے تعلق پیدا ہونا ضروری نہیں ہے نفل عبادت کا بہت کسرت کرتا ہے تالک مالک ہو گیا ضروری نہیں ہے بہت نفل پڑتا ہے بہت تاجر پڑتا ہے جب ہم سروگے میں گئے ہوئے تھے ایک آدمی کو روغا کی بات ہماری ساتھیوں کی مڑا ہماری طرف بچر آدمی کا اور دیکھا بات سنا بات سنا میرے کو دیکھو سر آدھی رات میں نے تاجر پڑا ہے آج ہے مجھے بات سناتے ہیں تو سکھا میں سنا مجھے اندازہ ہوا کہ تاجر سے رات کے کثبے جائل سے مزاج چڑ ہوا ہوا ہوا نفر عبادت سے جو معاشرت کا شعبہ ہے اس کا وہ نقصان اٹھایا ہوا نفل بارش کی وجہ سے اس کے معاشر کے سب غلط ہوئے اگر اس کا چڑچڑا پانی بہت جاگر ہو گیا ہے اور سارا دن لوگ اس سے تنگ ہو رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ بس رام سے ایک منٹ پہلے اٹھ کر چار چھ کا پڑھ کے بس رات جاگے رات سوئے تاکہ اس کو آساب کو دماغ کو سکون ہو کہ دن کو یہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے کہتے ہیں کہ دن کا تو علماء کا ہوتا ہے تو لمح میں بھی عارفین کو ہوتا ہے ایسے ہی نہیں کہا ہوا کہ شہر ہر شدے ار عرف ہرشد ماہ یہ عادت جو ہے جو عبادت کرنے والا ہے ہر رات میں اس کی منزل ہے ایک مہینہ آپ کہہ سکتے ہیں اور سہر عارف ہر میں تا تخت شاہ عرب کی سیر جو ہے وہ ہر وقت عرش محلہ تک ہے پچا کے تخت تک ہے کیونکہ اس کو دن کے سارے شعبوں کا اور سارے اعمال کا فہم ہے اور اس کی رعایت ہے فہم اس کی رعایت ہے اور سب چیزوں کو جو ہے یہ اس کو اس کو دیکھ بھال کر اس کا رکھ رکھاؤ کر کے صحیح طریقے سے اس کو نبھا کر چل رہا ہے میں قائد عبادات معاملات اخلاقیات معاشرت ساری چیزوں کا اور وہ لائے تب ہے کہ پانچ شعبے درست ہوتے ہیں کیا فروغ واجب کے فرض واجب ہیں اور معاشرت کے شعبے ہیں, کے شعبہ ہیں؟ میں آپ کو بات کیا تاجر کی ہے آج بھی؟ آب لوگوں کی باتوں سے اس کو تکلیف ہوتی ہے یہ ان کو تکلیف دیتا ہے تو ابھی اس کا فرض یہاں ضائع ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے ایک دفل میں جاتی کی جس کو, اس کو تھوڑا سا صاف ہوا ہے اس, اس کے نتیجے میں جو اس پر تکلیف آئی ہے اس, اس کا فرض ضائع ہو رہا ہے آبش کر جو ہے یہ تو اہل علم کو اور اہل ایم کو اس کا فہم ہوتا ہے گرستان میں شیخ شخصی رحمد نے لکھا ہے کہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ تاجر بیٹھا اور, اور ان کے جو مریض آئے ہوئے تھے سوئے ہوئے تھے میں نے کہا بجا نہیں تو سارے سوئے ہوئے ہیں جائیں تو فرق تو ہی انہوں نے کہا کاچ بیٹھا تو بھی نہ جاگ رہا ہوتا جاگنے سے اپنے آپ کو سر سمجھتے ہوئے ان کو گٹیا سمجھا ایک نبل عمل کے کے لیے بڑا فرض ضائع ہوا اپنے کو بڑا سمجھنے کا جو کیبر کا عمل ہے جو حرام ہے اس میں مبتلا ہوا تھا. ان کو گٹیا سمجھنے کا جو حرام کا عمل ہے اس سے مبتلا ہوا تھا. اے تو بھی نہ گنا ہوتا تو اچھا ہوتا کہ اس نفل کو لینے کی وجہ سے تیرے اندر یہ کیبر کا بادہ تو نہ ہو بھرتا دو دن پہلے پہ ایک برفدار ملنے کے لیے آئے انہوں نے کہا جی میں دستوں نے کہا ہے کہ آپ کی سیکٹک سبل ہے اور بتا دیں کہ مجھے یہ تکلیف ہے ایک بہن کو یہ تکلیف ہے بھائی کو یہ تکلیف ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ اس اندازہ رہتے کہ کے گھر کی فضا ٹینس ہے گھر کی فضا آپ کی شدت میں ہے شدت کی حالت میں کیوں ہے جی ہمارے تو اپنے ہم سیکٹرسٹ ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ یہ جو خدا ٹینس ہے یہ تمہارے والا صاحب کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے پہلے اس کا علاج کرواؤ پھر آپ لوگوں کا علاج ہو گئے اے سوچا ذرا سوچ بھی ہوا تبھی صرف سامنے آئی کہ تم میں سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے اور میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا خوشاکی کے سب سے زیادہ مظاہرے کی ضرورت اپنے گھر میں دکان میں تو خوش حالات کر رہا بازار میں کر رہا گلیوں میں کر رہا دفتر میں کر رہا اور ساری شدت کی سختی کو گھر کے لیے لے کر آ جاتا ایک ساتھی نے ہمارے کافی ساتھی ان کی دعوت کی گھر پر دوسرے دن میں نے بیان کیا تو گھر والے جو ہے باپ بیٹا دونوں بیٹھے ہوئے تھے بیان میں اچانک یہ بات آ گئی کہ مہمانوں کی بھی دعوت کرے اور کوئی نمک کم ہو گیا یا زیادہ ہو گیا مسالہ کم ہو گیا زیادہ ہو گیا کھانا اچھا نہ پکا تو وہ تو کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں یہ اب برف پڑتا ہے اپنی گھر والی پر اور اور یہ بیوی ہے بہو ہے بیٹی ہے سب پر برف پڑتا ہے کہ یہ کبر کی علامت ہے کس نے دعوت رضاء الہی کے لیے بھی کی تھی اپنے کبر کے اظہار کے لیے کی ہوئی دعوت سے فرق آیا آپ تجمن بنا رہے اپنے نے بچوں کے لیے ان کو پریشان کر رہا ہے ساتھ نہیں مانتا کھانوں نے پکایا تھا غلط ہی ہو گئی تھی تو معاذرا تھا مہمانوں سے صرف کہہ دیا جی کہ کھانے میں زیادہ ہو گیا تھا آپ کو تکلیف ہوئی اب مافی چاہتے بس اور اس بار کو چھوڑ کر گھر والوں کے پیچھے پڑ جانا اپنے گھر کو جنم منا لینا اور تو بیچاری بول نہیں سکتی وہ بیٹا بڑا خوش ہو رہا ہے یہ بات سدھار آ ہے کئی بیماریوں کا اور کئی تقالیر کا مجھے باقاعدہ تشریف ہو جاتی ہے کہ ساری میں فلاں کا دل دکھایا ہوا ہے اس کے نتیجے میں اگر یہ دوائیوں کے علاج کرے تو کا کامیاب نہیں ہوگا جب تک اس کا دل سے دکھایا ہے اس کو درست نہیں کرے گا اس کی بنیاد وہاں پر ہے باقاعدہ فکرا کا تشریفی ایک نظام ہے حالات کے بارے میں تشریف کرنا بتا دو دو, دو دو چار کی طرف بتا دیتے ہیں بنیاد فلانے اللہ مشتاق وغیرہ نے خللم صاحب سے کہا تھا کہ جاب نہیں ہو رہا وہ تو, تو بڑے سمجھدار آدمی انہوں نے کہا تمہاری تمہارے والے صاحب کی تقسیم وفاق کیا ان نے کہا کہ تقسیم ہوئی ہے تو وہ میرے بارے میں پوچھے تو کتنا احساس دیا ہے نے ان کہا, کہ کہا کہ اس کا اختیار خرید کر دو کہا کہ ایسے کی تقسیم صحیح ہو تب اشتار اسے خرید کر دیا اور مہینہ دو مہینے گزر نہیں تھے کہ اس پہ جاب ہو حالانکہ میں کوئی بھی شہر رہا تھا نہ میں مطالبہ کر رہا تھا میرے دل سے وہ چھوڑا ہوا تھا کہ اگر میرے ساتھ نے گھر کوٹائی کی ہے تو خیر ہے کچھ اب اللہ نے رکھا ہوا ہے ایک دیکھا یہاں فرق آیا ہوا ہے لہٰذا فرق حضور دور کیا جائے یہ واقعات ہے کتاب میں کہ دو آدمی قتل کے مقدمے ماخوذ تھے ایک آدمی دعا مانگتا تھا یا اللہ فضل کر یا اللہ فضل کر وہ قاتل تھا دوسرا آدمی قاتل نہیں تھا کہتا یا اللہ عدل کر یا اللہ عدل کر دونوں دعا مانگ رہے تھے کاتل جو چھوٹ گیا اور جب گناہ تھا وہ کھانسی کے لیے درا گیا بڑے حیران کسی عرفین میں سے کسی سے پوچھا اس نے کہا وہ فضل مانگ رہا تھا تو فضل تو اللہ کا بہت وسیع ہے سب معاف ہو جاتے ہیں آدمی فضل مانگ رہا تھا تو اسے کہا گیا کہ نے یہ قتل تو نہیں کیا لیکن تم نے فلایا تو نہیں کوئی مخلوق کو چمکی یا کوئی اس کو تم نے کس مارا تھا کچھ نہ تھا تمہیں وہ بھی تو پورا قتل لگا. اللہ کی مخلوق کو. ہم سفر کر رہے تھے ایک کتے پر ایک گاڑی والے نے گاڑی کو چڑھایا اور چیخ مار کے مر گیا اس گاڑیوں کے بیٹے فکران نے کہا کہ اس نے کہا کہ ایسے اندازہ ہوتا ہے جب یہ جائے گا اس کے بیٹے کی ٹانگ یا بازو ٹوٹا ہوا اس حال میں گھر کو پہنچے گا اس کی ٹانگ یا بازو ٹوٹا ہوا کتا بھی اللہ کی مخلوق ہے اس کے حقوق ہیں اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کر اپنے حقوق کا مطالبہ کرے گا ساری مخلوقات جو انسان سے اب سیٹ ہم نہیں دیکھ سکتے ہر وقت نہیں مدد کر سکتے تو اس وجہ سے بہت ہے اس وجہ سے کہ اس کی حالت اتنی وہ ہے نہ غیر نظر آنے والی ہے تو اس میں انسان معذور ہے تو آج میں کر رہا ہو اللہ برابر مخدوق ہے یہ میرا تجربہ ہے جن لوگوں کاروبار میں اپنے حالات میں تلخی پیش آ رہی ہو مشکلات پیش آ رہی ہوں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو گھر پر تلخ ہوتے ہیں گروتھ تلخی کرتے ہیں اور جزیب ان کے حالات والا تلخ کرتے دیتے ہیں سخت کوشما بر برد مانے سخت کوش آسمان کی طرف سے ابھی کرنے والوں کے لیے سختی کے بس آتے ہیں ایک دفعہ یہ برفدار وقار گیا اس نے ایک فٹ بال خریدا اس زمانے میں ڈیڑھ سو کا تھا کتنے کا تھا اس پر مارا مارتی پھٹ گیا پھٹ گیا اس کی والدہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ خراب تھا پیسے تیسے لیے ہیں اور پھٹ گیا تھا اس کو لے جا کر واپس کرو اس سے پیسے لوگ ایک دفعہ کرو اب میں کیا ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو روپئے لے جاؤں گا جھگڑے کرنے والا واپس کروں گا میں نے بڑا کہا مجبور کر لیا عالمگیر صاحب کو صاف کیا میں نے گیا دکاندار سے بات کی تھی تو میں نے ہوئے نے کہا بھیا آخر میں ایک چیز کو ہو ایک مہینہ تو چلنا چاہیے مسئلے ہاتھ سے ہم واپس کریں واپس کیا وہ کر رہے گا میرے شہر کے ترکلہ یہ گاڑی بچھڑنے کو میں اب بار بار گاڑی کو دیکھ رہا ہوں کل خیر کرے پتنی گاڑی تک صحیح جا بھی سکے گا گرمی جا کے دن گرا اس کے باغی پوری اسپتال بیٹھ کر حساب کیا تین سو روپئے کے پلس بات یہ چیزیں پھر بات سے میں نے کہا کہ بدلے سو روپے میں برکڑے اور لاسٹ بات جرمانہ ان دیکھا ہم کو کرا کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اب اندازوں کا پتہ ہوتا ہے کس کی رسائی نکلا کرتے ایک یعنی کلو گوشت کے بدلے میں اہلیہ اپنے خاون کو قتل کرا دیتی کہ جاؤ اس کو واپس کر کے آؤں تو میں ہوں اصل ہوش تو ہم لوگوں میں نہیں نہیں پھر پٹھان اور پٹھان ہونے کے بعد کساب اور, اور پلاڑی بھی ہوئی ہمارے گاؤں کے کساب روم پکاب پکانا ممکن نہیں کر تو ہمارے گاؤں کے کساب بھی ہے اور اس کے سارے بڑے ڈبار بھی ہے آ, تو وہاں آپ سمجھا نہیں ایک کبوتر کے جھگڑے پر ہمارے چاروں طرف پہل ہوتے تمہارا ادھر آ گیا میرا ادھر آ گیا تم نے کیوں پکڑا ہے بس اس کو میں نے باقاعدہ مشاہدہ کیا غور کیا اور یہ باقاعدہ تجربہ ہے ہر قوم کے اپنے خصوصیات ہوتی ہیں ہمارے ہاں یہ خصوصیت ہے کہ غصے کی حالت میں ایک منٹ دو منٹ جو ہے وہ ہم لوگوں پر ایسا گزرتا ہے کہ اس میں دماغ کام نہیں کرتا بالکل اس یہ بٹھان کچھ بھی کر سکتا اور بعد میں اس سے خاندان تباہ ہو جائے گا اس کے بعد بچے خود بڑی مصیبت سال آ سال اٹھائے گا لیکن ایک دومنٹ ہمارا دماغ کام نہیں تو اسی تربیت ہو کہ اس کو کوگمنٹ کا احساس ہو جائے اور اس میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے یا دوسرا یا اس کی اس کمزوری کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ کمزوری اس کی ہوتی ہے اس وقت میں وہ گزارا کر لوں تو کوئی بتیس سال دوڑوں تبلیغ میں بہت زیادہ اور ہمارے مشورے وغیرہ کے بھی مطلب لیتے تھے اور بھی کرتے تھے لکھ کر دو بار سب میں کیا طرح کر تو ہم نے صبح شہر والے لوگوں کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ ذرا گزار رکھیے دو باتوں میں اچھا ہے پینے میں گزارا کیا چائے وغیرہ کو دیا کرو اور اس میں سختی نے دیا کرو اور دوسرا یہ کرو جب اسے اس میں ایک منٹ ان کا لحاظ کر لیا اس ایک منٹ میں اس کو کچھ اعزاز کی بات کیا دو کچھ غلط بات کیا تو بس پھر ٹھیک ہو جائے لیکن جیسے آپ یہ شدت کر رہے ہیں آپ یا شرکت کریں بس پر حالات آپ نے خراب کر پڑی کی پوری تربیت پڑتی تا ہے تالک مالا ہوتا ہے بعض اوقات آدمی معاشرت میں معاملات میں مار کھائے ہوئے ہوتے ہیں معاشرت میں مار کھائے ہوئے ہوتے ہیں اخلاق میں مار کر لحاظ ہوتا ہے بڑے چھوٹے فیم نہیں ہوتا ہے لحاظ کرنے لہٰذ کرنے ہمارے ایک ساتھی ایس پی تھے چار مہینے لگا کر آئے تو آپ دفتر میں سختی سینئر کے ساتھ بزینئر کے ساتھ ایک دم آئی ایم ایچ ملنے کے اندر کہا کہ آئی ڈیم کیئر فار دیپر فار دی سینئر یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں <laughs> تھوڑی دیر بیٹھ میں نے کہا کہ آئی کیئر فار دی سینئر یہ ہمارا کیا بنا سکتے ہیں میں نے کہا خیال کرنے ہمارا کیا فائدہ دے سکتے ہیں نقصان بھی دلانا ہے دینا ہے فائدہ بھی دینا ہے ہاور خود کا حق ہے خود کی جائے کی جائے خوش بار بات کہی جائے تاون سے کام کیا جائے یہ تو حق ہے اس پہ چترال کے لوگ جو پوچھتے تھے کہ یار خان کے این جی او میں ہم کام کریں یا نہ کریں کہ اتنی تنخواہ پر لکھ کے وہ کام نہ کرو جس نے آپ سے کہا کہ نمازنے پڑو روزانہ لکھو کہاں پروجا تو نہ کرو نہ کرتا ساون سے آپ کام کریں تو اس سے کہا کیا آپ کو آپ کو آپ تاون سے کام کریں وہاں ایک ساتھی نے لکھا بیچ ہوئے ہوئے چار کرنے والے بچہ ترقی کیے ہوئے ان لکھا وقت میں ساتھ سخت ہے تو میں مختلف باتوں میں ایسا چل رہا ہوں کہ اس کے لیے پرابلم پیدا ہوتی تو اس کا مجھے احساس ہو گیا کہ میں کیا کروں میں کیا خبر خدا اگر وہ پرابلم پیدا کر رہا ہے تو, تو غیر تبدیل آفتونے کی وجہ سے کر رہا ہے اور آپ اگر کر رہے ہیں اس بات کو جانتے ہی ہے تو آپ تو معاشیت گناہ کر رہے ہیں جو کچھ بھی کرے آپ اپنی طرف سے تعاون اور تناسر تناسر برد کرنا تعاون ساتھ دینا آپ تعاون تناسر کرتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ ترفظ کو بھی سمجھ اس کے تا فرما دے اور بھی اس کو شروع کر دے اگر اسے کیئر نے کیا ہو تو اپنے آخر کو نقصان پہنچا رہا ہے تو آپ کے بھی اپنے آخر کو کیوں نقصان پہنچاتے ہیں جس رو آخر کو نقصان پہنچانے کی ترتیب پر ہے ایسے آپ بھی آخر کو نقصان پہنچانے کی ترتیب پر ہوں تو یہ تو فرق ہی نہیں ہوا کچھ نہ کہ کل ہی ڈاکٹر بیاسر والے نے دیکھا کہ میں سلسلے میں ترقی کرنا چاہتا ہوں میں نے کہا سلسلے کی ترقی کے سلسلے میں میں نے آپ کو کلینک بنانے کا کہا ہوا تھا تو سو کے قبل آپ کو کہا ہوا تھا اس کا جواب نہیں آیا کا آپ کے پاس حیرت میں کیا نا کچھ کی بنانے کا تو سب کام اس میں کہا ہوا دیکھا کہ اس وقت اگر آپ پیسے کمانے کی ترتیب پر نہیں ہوں گے حلال بال کمانے کی تو مستقبل میں آپ پریشان ہوں گے اور دوسرا آپ کے پاس فن ہے اس سے لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے اس سے انسانوں کی خدمت ہونی چاہیے اور انسانوں کے ساتھ اپنے حلقے کی خدمت ہونی چاہیے خاص طور پہ کہ اپنے لوگوں کو ہمارے لوگوں کو ایک چیز صحیح چیز صحیح طریقے سے مل رہی ہو اگر جو اتنی پیسوں کو مل رہی جتنے کی مارکیٹ میں ہے پھر بھی ایک فائدہ ہوا نا. اس کو بڑی حیرت ڈاکٹر صاحب یہ بات کہی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں سے کہا کرتا ہوں سچ بات ہے ہماری تو ہمارا تو فری نہیں ہے کہ ہم آپ کی دنیا بنانے کے لیے دنیا کے کاموں کو سوچتے ہوئے آپ کو چلائیں وہ آپ کے اپنے خود دیں جن دنیا کے کاموں کرنے کے لیے ہم آپ سے کہتے ہیں اس کی بنیادیں کچھ اصلاح اور باطنی کی ترقی اور اس میں ہوتی ہیں روحانیت اور تھا اور اس کی بنیادیں ہوتی ہیں کچھ اور دنیا کے کام آپ کو کرنے کو کہتے ہیں کسی کام کو کرنے کو کہتے ہیں. اور ہمارے جو ہمارے پہلے گزرے بزرگ ان کے بعد ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوا ان کے سال ہر سال کے تجرب اس کے بارے میں سال ہر سال کا تجربہ یہاں نے ایک تاجر تھا جس نے استعفی لیا تھا مولانا صاحب سے مرد رتر تھا میں نے بیٹا مینٹر تو جماعت وقت پورا کر کے نکل گئی تھی تو میں نے کہا جاتے جاتے میری ایک بات سن لو کہ زندگی ہوتی ہے بیٹوں کی وقف کرتے ہو تم تو میں کس طرح اختیار دیا کہ اس کی زندگی وقف کرو نومل آدمی کے لیے جس کی شادی بھی ہوئی ہوئی ہو اور جس کا جو کرکٹ کھیلنے کا جذبہ ہے رسو مالدار یہ موٹر کو چلاتا ہے تو اس کا جذبہ ہے کہ میرے پاس بھی ہو اور طور کو پکڑ کر زندگی کو خسار لیتا ہے وہاں وہ جب ساتھی سے میں نے کہا کہ ان باتوں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگ جاتے ہیں اسلام علیکم ہماری یہ ایک بات سنتے ہوئے چلے جاؤ حال یہ ہے واقعی یہ تو ایک بہت یعنی مارفت جو ہے یہ تو حقیقت دانشوری کا ذنا اور کمال ہے کے سارے فرق ہے ساری نفسیاتیں سرگنگ ہیں ڈاکٹر عالح صاحب کہہ رہے تھے کہ ازستانوی کی تعلیمات اور اس انسانوں کی بدنی تکالیف کی اصلاح کا میں نے جب آرٹیکل پڑھا امریکہ میں امریکہ کے پروفیسر حیران ہوئے کتنا دارشوار ہوا ہے تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں بولتا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ جو قرآن حدیث میں میں غور کرتا ہوں بس لا اله الا الله لا اله الا لا اله